دے دے, میں تج خرید لیتا ہوں بکری میں ساف لے جاتا ہوں, میں بھی پیوں گا اور بکری بھی کہنے لگا اللہ کہاں ہے حضرت عمر نے تو امتحان لیا تھا نا امیر المومنین تھے امتحان بھی لیتے تھے امتحان لیا تھا اس کے دل کے اندر ایمان کتنا ہے آخرت کی فکر کتنی ہے رب کا خوف کتنا ہے کہنے لگا اللہ کہاں ہے مالک تو نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس زمانے کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں تو ان کے اوپر زوال نہیں آتا یہ ترقی کریں گے ایسا چروا کہ چرواہ بکریوں کا چرا رہا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اتنا ہے جواب میں کہتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ فکری آخرت کی بات ہے یہ اللہ کے خوف کی بات ہے یہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوف خدا ان کے دل کے کے اندر اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر اعلان کر دیا تھا عمر عمر عمر الجنہ جنتی جنتی ہے عمر جنتی ہے لیکن جب شہادت کا وقت قریب آیا فرمایا مجھے زمین کے اوپر لٹا دو دیا کہنے لگے اے عمر اگر تجھے اللہ نے نہ بخشا تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر میں نے ہر انسان کا بدلہ دے دیا احسان کا ہر صحابی کے احسان کا بدلہ دے دیا اکبر کا بدلہ نہیں میں دیا اللہ ہی قیامت کے دن دے گا اس لیے کہ ہجرت والی رات صدیق راتبر نے محبوب کو کندھے کے اوپر سوار کر لیا کندھے کے اوپر سوار کر لیا دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے آ کر کہنے لگے فوجی کہنے لگا یہاں تو بندے دو نکلے ہیں یہاں تو ایک نشان ہے دوسرا کدھر چلا گیا اللہ نے اکلے ہی بند کر دی ان کی تمہیں کیا پتا کہ یار نے تو اس کو اوپر اٹھا لیا ہے ایک اوپر ہے تمہیں تو ایک ہی پاؤں نظر آ رہے ہیں صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے کاش میں درخت کا پتہ ہوتا اور گر جاتا اور ختم ہو جاتا مجھے اللہ کا سامنا نہ کرنا پڑتا مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑا نہ ہونا پڑتا مجھے زندگی کا حساب نہ دینا پڑتا کاش میں درخت کا درخت کا پتا ہوتا اور ختم ہو جاتا یہ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی حالت ہے جس کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری ملتی ہے ان کا یہ خوف خدا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ باہر اپنے خلافت کے زمانے میں چکر لگا رہے ہیں پہرہ دے رہے ہیں وقت کا امیر المومنین انصاف دیکھیے اپنی کی حفاظت کے لیے چکر لگا رہے ہیں دیکھ بھال کے لیے چکر لگا رہے ہیں شاید کوئی ضرورت مند ہو شاید کوئی پریشان ہو میں اس کی پریشانی دور کر دوں اس کے ساتھ معاورت کر دوں تو دیکھا ایک گھر سے آواز آ رہی ہے آپس میں باتیں کر رہی ہیں کیا دوں امیر المین حضرت فروخ نے سختی سے منع کیا ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے غلط کام نہ کرے ملاوٹ نہ کرے دھوکہ بازی نہ کرے کسی مسلمان کے ساتھ فراڈ بازی نہ کرے کیا ہے تو ماں کہنے لگی بیٹا کون سا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں ساری بات سنیت. واپس تشریف لے گئے صبح ہوئی. اپنے بیٹے عاصم سے کہا کیا کہ بیٹے رات میں نے عجیب قصہ دیکھا ہے سارا قصہ سنایا اور اس بچی سے میں نے تیرا نکاح کرنا ہے جس کے دل کے اندر اتنا خوفِ خدا ہے صحابہ اپنے بیٹوں کے رشتے کے لیے انتخاب کس کا کرتے تھے جس کے دل کے اندر خوفِ خدا ہوتا تھا فرمایا پھر حضرتِ آسن کا نکاح ہوا ان سے ہوا رشتہ طلب کیا گیا ایسا خوفِ خدا اس بچی کے اندر عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیوں؟ اس لیے کہ فکرِ آخرت تھی وہ اپنے معاملات کو درست رکھتے تھے آخرت کی فکر کی وجہ سے کہ ایک دن آنے والا ہے ہم رب کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے زندگی حساب دینا ہے ہم کیوں آزاد ہیں ہم کیوں ماند نہیں ہیں اس لیے کہ دل کے اندر موت کی آخرت کی فکر نہیں ہے مرنے کا یقین ختم ہو گیا ہے جنازے روزانہ پڑھ کے آتے ہیں اپنے کندھوں پر لے جاتے ہیں قبر میں اتار کر اتار کر آتے ہیں لیکن اتنا دنیا کی محبت دنیا کی محنت اتنی ہم نے کی ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر رت بس گئی ہے ہمیں قبرستان جا کے رونا ہی نہیں آتا ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار مارا جائے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے خشک ہو چکے ہیں آنسو خشک ہو چکے ہیں رب کے خوف سے آنسو نکلتے ہی نہیں ہے کیوں گنا کر کے دل سخت ہو چکے ہیں ہمارے معاشرہ کی دلدل میں میرے دوستو پھنسا ہوا اسی کے اثرات ہیں ہر گناہ کا اثر ہے ہر گنا کا اثر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے فرمایا کے اندر بے برکتی بڑھی فرمایا گھر کے آگے پردہ لٹکا لو انہوں نے پردہ لٹکا لیا کچھ دنوں کے بعد یہ حضرت معاملہ کافی بہتر ہو گیا ہے وجہ کیا تھی آپ نے فرمایا پردہ لٹکا لو فرمایا تیرے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا اس کی نظر اندر جاتی تھی اس کی بے برکتی تھی ایک بے نمازی کی نظر کا یہ اثر ہے کہ گھر کے اندر بے برکتی ہے تو آپ پردہ لٹکا لو تاکہ اس کی نظریں بد اندر نہ چلی جائے ایک بے نوازی ہمارے گھروں کے اندر کتنے بے نمازی ہے صبح کو دیکھے فدر کے بعد قبرستان بنا ہوا ہے پورا گھر سورج کی کرنے تو نکلتی ہیں تب جا کر اٹھتے ہیں کسی کو فکر نہیں ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے ایک بے نمازی کا اثر چالیس گھروں تک جاتا ہے چالیس گھروں تک ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے میری امت نماز نہ چھوڑنا موت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا نا قریب آیا دو نصیتیں کی دو فرمایا اصلاح اصلاح اے میری امت نماز نہ چھوڑنا آخری وقت کی جو وصیت ہوتی ہے زندگی کا نچوڑ بتایا جاتا ہے سارے بڑی توجہ سے سنتے ہیں کہ ابھی یہ کیا کہتا ہے فرمایا نماز نہ چھوڑنا اور دوسری وصیت یہ فرمائی اے میری امت اپنے مقاحثوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا گالی گلوچ نہ کرنا تھوڑی سی غلطی ہو جائے گالیوں کا امبار لگ جاتا ہے مجھ سے غلطی نہیں ہوتی تجھ سے ہزار مرتبہ غلطی ہوتی ہے سینکڑوں مرتبہ ہوتی ہے وہ بھی تو انسان اگر اس سے غلطی ہوگی درگزر کر دینا معاف کر دینا سمجھا دینا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ دو وسیعتیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کی ہے اور آج امت نے نماز چھوڑ کر اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے نماز گھر کے اندر بے نمازی کی بے برکتی ہے گھر کے اندر نحوست ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے کسی نے دیئے ہیں میرے دوستو گناہوں کی نحوست ہے آپ کو میں نے ابھی حدیث بتلائی ہے قصہ بتلایا ہے ایک بے نمازی کی نظر کا اثر گھر کے اندر بے برکتی ہے اس کی نظر کا اثر ہے اور جس گھر کے اندر بے نمازی موجود ہے وہاں بے برکتی نہیں ہوگی لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب کو وظیفہ بتائیں پیسے بڑے آتے ہیں جیب کے اندر پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں لاکھوں روپیہ جیب کے اندر لے کے آتے ہیں اس چاند دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے بڑی بے برکتی ہے گھر کے اندر ابھی چینی کی بوری لے کے آ رہا مہینے کے بعد ختم ہو گئی پتہ نہیں کیا وجہ ہے گھر کے اندر بے برکتی ہے میرے دوستو گناہوں کی نہوست کبھی غور تو کریں کہ ہمارے اندر کتنے گناہ ہیں مسلمان شراب تک پیتے ہیں نشا شروع کر دیا اللہ کے نبی صلاح قرآن کی چار آیات پیش اسی کے اوپر نازر ہوئی شراب حرام ہے نشہ حرام ہے شراب شرابی کی سزا سنو اللہ کے نبی کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے فرمایا رجسم من نام الشیطان یہ تو شیطانی عمل ہے یہ شیطانی عمل ہے شراب پینا یہ نشہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا صحابہ کو اور قرآن کے اندر اللہ نے چار پانچ مرتبہ آیات کو مختلف اوقات میں نازل فرمایا شراب کی حرمت نازل فرمائی جب شراب کی ضرورت نازل ہوئی تو لوگوں نے شراب کو ایسے ختم کر دیا کہ پانی کی طرح بہ رہی تھی گلیوں کے اندر کیوں اس لیے رب کا فرم